بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم الدرس الثالث تیسرا سبق المدرس و استاد یہ مکالمہ ہے استاد اور چند طلباء کے درمیان لما تاخرتم یا اخوان لما کیوں تاخرتم تم دیر سے آئے ہو یا اخوان و ای بھائیو لان المتعمى فتح اليوم متاخرا اس لیے کہ المتمہ ہوٹل یا میس فتح کھولا گیا الوما آج متأخرا متا لے مطافتحا اسے کب کھولا گیا لفظمانہ مطافتحا یعنی وہ کب کھولا فتح ساتس صادثہ اسے چھ بجے کھولا گیا و کل یوم اور ہر روز کب کھولا جاتا ہے یفتاحسا صادثہ اللہ ربعن وہ کھولا جاتا ہے اساطساد چھ بجے اللہ رب مگر چوتھائی حصہ یعنی پونے چھ بجے اجلیسو وقتا الكتاب تم بیٹھو اور کتاب کھولو اینا کتابوں کا یا ادریس ہو کافی کتاب کہاں ہے اے ادریس سوری کا کتابی یا استاد ہو میری کتاب چرالی گئی ہے اے استاد یا اردو زبان کے اسلوب میں اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں میری کتاب چوری ہو گئی ہے سوری کا کتابو کا تمہاری کتاب چرالی گئی ہے متعوینہ کب اور کہاں سرک البارحاطہ من غرف تھی وہانا غائب الحا البارحطہ کہتے ہیں گزشتہ رات کو اسے چرا لیا گیا ہے البارحتہ گزشتہ رات یا وہ گزشتہ رات چوری ہو گئی ہے میں غرف میرے کمرے سے وہانا غائب الہا اور میں اس کمرے سے اس سے یعنی کمرے سے غائب تھا وہ سور قتم ہُو اشیا اخرو اور اس کے ساتھ یعنی اس کتاب کے ساتھ دیگر اشیاء بھی چورا دی گئیں دیگر اشیا بھی چوری ہو گئی ہیں و واحد میری گھڑی اور میرا جوتا و اعظم و اور میرے اکثر کپڑے ملابس سلے ہوئے کپڑے و ازم اور میرے اکثر کپڑے اودا کا اللہ منہا اودا بدلے میں دے کا تمہیں اللہ اللہ منہا ان اشیاء سے یعنی ان اشیا کا اللہ تمہیں بدلہ عطا فرمائے اس کے بدلے میں اس کے عوض میں تمہیں اللہ دیگر اشیا فرمائے ان اسألكم اس کے بارے میں جو تم نے کل پڑھا ہے فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے اگرچہ جی اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ولد صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر ربیع الاولی وفی ای الصنت ودا صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر کون سے سال میں پیدا کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے جابر ما ادری میں نہیں جانتا علم تدرسو ہادہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا ہے بلا کیوں نہیں درس نہ ہو ہم نے یہ پڑھا ہے ہم نے اس بات کو پڑھا ہے بولا کن نصیحت اور لیکن میں بھول چکا ہوں مَن یَعْرِفُ اس کا جواب کون جانتا ہے اسے کون جانتا ہے یعنی اسکا جواب کون جانتا ہے بولی دا صلی اللہ علیہ وسلم عام 70 و 500 للمیلادی للمیلادی کَمَنَ یعنی میلاد عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد 570 سال 570 سال بعد یعنی 570 میلادی یا 570 عیسوی جسے ہم کہتے ہیں ھذا صحیحن یہ صحیح ہے فی ائی فی ای آمن ولدتا انتا یا ادریس کون سے سال میں تم پیدا ہوئے لفظی معنی ہے تم پیدا کیے گئے اے ادریس؟ یا تمہیں جنم دیا گیا اے ادریس؟ ولد و سلاط میں الفلت تو عام سباتی و ستی ن و تصے میں الفلاد لفظ منع مجھے جنم دیا گیا یا معنی کریں گے میں پیدا ہوا ایک ہزار نو سو ست میلادی میں اسوی میں انیس ست میں جسا لکھا ہوا ہے لفظی ترجمہ ستا سٹھ ست سال و تس امیعتن اور نو و الفن اور ہزار للمیلادی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اینا ولدتا یا احمد, احمد, احمد تمہیں کہاں جنم دیا گیا یعنی تم کہاں پیدا ہوئے ولدتو فی باکستان انتا اذن باکستانیون تم تب پاکستانی ہوئے یعنی پھر تو تم پاکستانی ہو یا اقوام اشرح العنا اے بھائیو سنو اشراف العین کائد میں تشریح کر رہا تشریح کروں گا اب ایک اہم نحوی قاعدے کی الفعل اما مبنی فعل یا تو مبنی ہوتا ہے معلوم یعنی معلوم کے لیے ایسے فائل کے لیے جو معلوم ہوتا ہے یعنی وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ امام مبنی اور یا مبنی مبنی ہوتا ہے المجول مجہول مجھول کے لیے یعنی وہ فعل استعمال ہو رہا ہوتا ہے مجہول نامعلوم فعال کے لیے امل مبنی ومعلوم جہاں تک مبنی فیل کا تعلق ہے جو استعمال ہوتا ہو معلوم کے لیے مثل قتل قطع تو وہ قتل یقتلو کی طرح ہے یعنی مثلاََ قطع یکختلو و عمل مبنی فا مع الفعل یقل وفافی یو الفائل فائل کو ہدف کر دیا جاتا ہے مبنی فعل کے ساتھ لل جو مجھول کے لیے استعمال ہوتا ہے وایوح المفعل البیہ محلہ ہو سے مراد یہاں یعنی جسے بنایا گیا ہو وایوحل المفول البیہ اور لفظی معنی اتار دیا جاتا ہے مفعول بیہی کو محلہ اس کی جگہ پہ یعنی اور مفعول بہی کو اس کے قائم مقام لایا جاتا ہے اور یوسما نائب فائلن اور اس کا نام رکھا جاتا ہے نائب فائل وہ ہوا نائب فائل بھی مرفوع ہوتا ہے یعنی حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے بالکل فائل کی طرح نقول ہم کہتے ہیں قتل الجندی الجاسوسا فوجی نے جاسوس کو قتل کیا یہاں قتل فعل ہے الجندیو فائل ہے اور الجاسوسا مفول ہے جب اس کا مجہول بنائیں گے تو الجندیو جو کہ فائل ہے اس کو درمیان سے نکال دیں گے اس کو ہدف کر دیں گے اور اس کی جگہ پہ الجاسوسا کا لسلے آئیں گے جب الجندیوں کو نکال کے الجاسوسا کو اس کی جگہ پہ لائیں گے تو پھر الجاسوسا کی بجائے الجاسوس پڑا جائے گا قطل الجاسوس جاسوس کو قتل کیا گیا یسمہ الناس الادان بوضوحن لوگ ادان سنتے ہیں وضاحت کے ساتھ یعنی اس کا ایک ایک کلمہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے اس کا مجبور بنائیں گے یسمہ الادان بوضوحن بےبوحن ادان سنی جاتی ہے وضاحت کے ساتھ یا معاویہ تو اے معاویہ اب فی للمجهول بنائیے فعل کو اس جملہ میں مجھول کے لیے خلق اللہ الانسان من طین مجهول ہوگا خلک من السان ہونا هنا اب فاً ہاتھ مثالا آخرہ کوئی اور مثال لائیے پیش کیجیے اس فعل کو جو مبنی ہوتا ہے یعنی بنایا گیا ہوتا ہے مجهول کے لیے یا ادریس اے ادریس عمر اللہ نبوی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا اور فو نماز پڑھ رہے تھے وہ یہاں حالیہ ہے یعنی اس حال میں یہ معنی کریں گے جب کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو مسجد نبوی میں یا احمد و احمد ہاتھ مثالا ان آخر آپ اور مثال پیش کیجیے کوئی اور مثال لاؤ اللہ یقون الفیل مظار کا خیال رکھتے ہوئے اس شرط پر کہ فعل اس میں مظارے ہو مادی نہ ہو یق ترآلاف من الناس یق تر و قتل کیا جاتے ہیں آلاف ہزاروں من الناس لوگوں میں سے یا مانا کریں کہ ہزاروں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں فی الحروبی جنگوں میں یا جابر و حاط مثال آخر کوئی اور مثال لاؤ القنفافی منحصن اس شرط پر کہ نائب فائد اس میں معنس ہو تو قرآہ اصورۃ الفاط حتیفی کلر سورہ سر فاتحہ جاتی ہے ہر رقط میں یا حسن و اے حسن فی ہاف مبنی کیا تم اس بات کی اتاعت رکھتے ہو کہ تم ذکر کرو کوئی آیت کیا منع کریں گے باب حاورہ کیا تم ایسی آیت بیان کر سکتے ہو فی ہاف مبنی مجھول جس میں فیل ہو جو بنایا گیا ہو مجہول کے لیے نام جی ہاں استقطی و بول میں کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے कर یعنی ایسی آیت پیش کر سکتا ہوں تعالی و اور وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ لاجق نقوش نقون وہ نہیں پیدا کرتے ہیں کچھ بھی اور وہ تو پیدا کیے جاتے ہیں احسن ت یا حسن بہت اچھا جواب دیا ہے اے حسن بہت اچھا کیا یا بہت اچھا جواب دیا آپ نے اے حسن یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم شاباش کہتے ہیں کسی کو احسن تشابش آ یمکینوں کا حدیث نبوی جن کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم کوئی حدیث نبوی ذکر کرو بیان کرو فعلا یا رو یا جو مشتمل ہو ایسے فیل پر جسے بنایا گیا ہو مجھول کے لیے یا زبیرو اے زبیر تعالیٰ میرے لیے ممکن ہے ان شاء اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد نہیں ڈسا جاتا ہے ممن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ ما اللہ انتہا وقت و یا استاد ٹائم ختم ہو گیا ہے اے استاد آ رنر جراث آ رنہ علیدہ رن علیدہ دو ہفتوں یا اس سے بھی زیادہ دنوں سے دو ہفتوں یا اس سے بھی زیادہ مدت سے تماری عجیب انل آتی, آتی آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے لما تاخارت اللہ طلبا لیٹ تاخیر سے کیوں آئے جواب اس کامہ فتح متأ فی ائی یوفطہ المتم و اللہ یومین و مطاف فتح یوما کتنے بجے ہوٹل کو یا میس کو کھولا جاتا ہے روزانہ اور آج اسے کب کھولا گیا یفط المتعمو کُ اللہ یومین الساط سادی ربع فی صلی اللہ علیہ وسلم ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہری سال میں تم پیدا ہوئے اب جو بھی سال ہوگا مثال کے طور پہ یہاں اس کتاب کے مطابق جواب ہے وہ لط و عام سب وطین ومی و, و الفیلہ عمر ربی اللہ قطلا عمر رضی اللہ عنہ فی الد الن ایو فی کل کون سی سورت جاتی ہے ہر رکعت میں سورت چوری کر لی گئی جس کی کتاب چوری ہو گئی هو ادریس ادریس هو اللذی سورے کا کتاب ہو تمری فی کل واحد منها فعل مشہور کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے اور نائب فائل کو ان مثالوں میں سے ہر مثال میں متعین کیجیے بنیا اسلام شہادت اللہ الہ اللہ, اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام صلاحاتی و اطاضی وحجی و سومر مطانا بنیا اس میں فعل مادی مشہور ہے قطلہ علی رضی اللہ بالکفتی قطلا یہاں فعل مبنی لمجول ہے لاتفت مکتبۃ یوم الجماعتی لائبریری نہیں کھولی جاتی ہے جمعہ کے دن لا ہو اس میں کھیل مدار مجھول ہے وہ جیدہ حادل قلم و تحت المکتبی وہ جیدہ حادل یہ قلم پایا گیا تحت المکتبی میز کے نیچے وہ جیدہ ماری تو کتا ید اس کے چور کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے تو کتا و مدار مشغول لاجسمہ الادان و ہمارے گھر میں ادان نہیں سنی جاتی ہے یا نہیں سنائی دیتی ہے لا يسمع مدار مجھول یا جب ویق تب العنوان بخط واضح یا جب ضروری ہے ان طب العنوانوں کے ایڈریس پتہ لکھا جائے بخط واضح واضح واده خط کے ساتھ یقتبا یہاں مدار مجھول ہے اور ان کی وجہ سے حالت نثر میں ہے كوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وب الصرافی و صفی صنعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا اور فو اور آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی تریسٹھ سال کے بیٹے تھے یعنی تریسٹھ سال کی عمر میں غور کیجیے الطالب الطالب فائل ہے الفال فائل یتکم اس سے پہلے آ رہا ہے ایسا فعل جو معلوم کے لیے بنایا گیا ہے نائب الفاعل نائب فائل یتقدم هو سے پہلے آ رہا ہے فعل مبنی للمجهول مبنی للمجهول ابن الافعال الاتیہ للمجهول بنائیے آنے والے فعلوں کو للمجهولی مجهول کے لیے لاحظ ان الفعل الماضي المبنی للمجهول اس بات کا ملاحظہ کیجیے کہ فعل ماضی مبنی للمجهول یعنی جسے مجهول کے لیے بنایا گیا ہو یكثر ما قبل آخره فعل ماضی مجهول پہ کسرا دیا جاتا ہے اس حرف پہ جو اس کے آخری حرف سے پہلے ہوتا ہے اسے عین کلمہ کہتے ہیں سیکنڈ لاسٹ اور یوں غم و کل اور غمہ دیا جاتا ہے ہر متحرک کو اس سے پہلے یعنی جس حرف پہ بھی حرکت ہوتی ہے اس پہ پیش ڈال دی جاتی ہے اور آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر دے دی جاتی ہے نہ ہوا کتبہ سے کتبہ غارابا غریبہ سامع آہ وغیرہ تمرین رقم خمسہ مشق نمبر پانچ ابن الفاظ مجھول آنے والے بنائیے مجھول کے لیے لاحذ ملحظہ کیجیے یعنی اس بات کا خیال رکھیے فعل مظارے جسے بنایا جائے مجہول کے لیے اس کے پہلے حرف پہ ذمہ یعنی پیش دی جاتی ہے و یفتح ما قبل آخری اور فتح یعنی زبر دی جاتی ہے اس پہ جو اس کے آخری حرف سے پہلے حرف ہوتا ہے یعنی نيكه يشرب وسيشرب يعبد وسيعبد يقطع وسيقطع وبغائر يبني سييبنى يخفي سييخفى يدعو سييتعى يفهم يفهم يخلق يخلق يشرح يشرح ياخذ يؤخذ يلد وسيولد سي يجد سييوجد يزن سييوزن تمري رقم 6 مش نمبر 6 آنے والی مثالوں پر غور کیجیے ثمبن الفا الجم اللّی تلیحہ المجہول پھر بنائیے ان فیلوں کو جو ان جملوں میں ہیں جو اس کے بعد آ رہی ہیں مجھول کے لیے ثم ببن الفا فل جم ال تلحہ پھر بنائیے ان فی الوں کو جو ان جملوں کے ان جملوں میں موجود ہیں جو اس کے بعد آ رہے ہیں ان کو بنائیے مجہول کے لیے فاہیمۃ الطلاب الدرس فہمت درسو فاہمۃ اللہب الدرسہ طلباء نے سبق کو سمجھا درسو سبق کو سمجھ لیا گیا فتح البواب فتح جو فائل ہے اس کا دکر درمیان سے نکال دیا جائے گا سرا کر لسو سا چور نے گھڑی کو چوری کیا سورکسہتو گھڑی چوری کر لی گئی یافتہ تو الدکاکین دکا تاجر اب دکانیں کھول رہے ہیں تستح الدینا اب دکانیں کھولی جا رہی ہیں باد بنا الف عد المجہول فعل کو بنانے کے بعد مجہول کے لیے یحد اف الفا کو خطف کر دیا جاتا ہے وایہ المفول بھی محلہ ہو اور مفعول بھی اتر آتا ہے اس کی جگہ پہ یعنی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے مرفو مرفوع ہو کر یعنی حالت رفع میں استعمال ہو کر ایوسمانہ ابفا عدل اور اس کا نام رکھا جاتا ہے نا فائل یشرح المدر ستر استاد سبق کو دو دفعہ وضاحت سے بیان کرتا ہے یا منع کریں گے استاد سبق کی دو دفعہ تشریح کرتا ہے اس کا مجغول ہوگا یشرح الدرس و ما ماصلب الہود يحود المسیح یہودیوں نے اسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی ما ماصلب المسیح یکقر الطالب الدرس بسوتن عالن طالب علم سبق اونچی آواز سے پڑھتا ہے یقرا الدرس و بسن عالن الناس الناصل فی کثیر من الب لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں بہت سے شہروں میں یو اب الاؤثانو فی کثیر من البلادی منا من منخلی منا اروکا المدیر پرنسپل نے طلباء کو المتخرینہ لیٹ آنے والے تاخیر سے آنے والے طلبہ کو مدیر نے روک دیا مندخلی داخل ہونے سے مجھول بنے گا مون ات اللہ منتخلی لم یخلوق اللہ مسلح فلبلاد نہیں پیدا کیا اللہ نے ان کی طرح فل بلادی شہروں میں یا ملکوں میں یا لفظ منع ہوتا ہے علاقوں میں مجہول ہوگا لم یخ لق مسل فل لم یخ لق مسل فل بلاد, بلاد. تبدیل حکومت و في جمیل فی حا حکومت ایک خوبصورت مسجد بنا رہی ہے فی حینا ہمارے ٹاؤن میں ہمارے محلے میں مجھول ہوگا یو بنا کیونکہ اب اس کا نائب فعل مسجد ہے جو کہ مدکر ہے تو ہوگا یبنا ب جمیلا فی حینا ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بنای جا رہی ہے سب فی صبح مجھول لکھنا القاوت مانس ہے صب القہواتوں کی بجائے کہہ دیں گے سبت تل فی الفناجین جینی معرفۃ اللہ بسما ہوں نے اس کا نام نہیں پہچانا یہاں طلاب کو نکال دیں گے باہر اور مشغول ہو جائے گا ماں عریف ملا کے پڑھیں گے ما نام نہیں پہچانا گیا لایا جد الناسما کا فصو کی ہاد الم نہیں پاتے ہیں لوگ مچھلی کو یعنی لوگ مچھلی موجود نہیں پاتے بازار میں ہادہ الیام ان دنوں میں لا جدو سے ہو جائے گا لا جدو اناسو کو درمیان سے نکال دیں گے اس کا کو اس کی جگہ پہ لے آئیں گے اور اسما کا پھر اسما ہو جائے گا نائب فائل ہونے کی وجہ سے جو ملایوں بنے گا السماکو فی السوقی فسوکی ہادیاما تمرین رقم صبح مشکل نمبر سات تمل ما یلی جو کچھ نیچی آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے الق المدیر عن انلغیابی کیا آپ سے پرنسپل نے غیر حاضر ہونے کے متعلق پوچھا ہے اس کا مجبول بنے گا کیا تمہیں غیر حاضری یعنی غائب ہونے کے بارے میں پوچھا گیا جب مفعول رفا ضمیر ہو لایا جاتا ہے رفع کی ضمیر کو تاکہ وہ اس کے قائم مقام ہو جائے کما تد من الج وی جیسا کہ وعدے ہو رہا ہے نیچے آنے والے دو کالموں سے یا دو چارٹ جو بنے ہوئے ہیں ان سے الفت الفیل الماضی فعل ماضی کا چارٹ الفید المبنی معلوم کے لیے بنایا جانے والا خیلہ المدرسو اس سے استاد نے سوال کیا اس کا مجہول ہو جائے گا سوئلہ نائب فائل کیا ہے ضمیر المستر اس کے اندر ضمیر ہوا جو کہ پوشیدہ ہے سا الحم المدرسو ان سے استاد نے سوال کیا اس کا مجہول ہوگا اردو زبان میں ان سے سوال کیا گیا عربی زبان میں کہیں گے سو الو الواو ویسے سل ابو اس سے باپ نے سوال کیا سو علط اس سے سوال کیا گیا سا الحب ان سے والد نے پوچھا سو علنا ان سے پوچھا گیا سل مدرسو استاد نے آپ سے سوال کیا سو عل تمہیں سوال کیا گیا وغیرہ الفید الفید المدارے فیل مدارے کا چاک الفی المبن <للمعلوم> سے, اس سے استاد سوال کرتا ہے اردو زبان میں اس کا بجول بنانا ہو تو کہیں گے اس سے سوال کیا جاتا ہے عربی زبان میں یوس الی طرح سے یس الحم المدر رسو یس رقم سمانے نمبر آٹھ ائی نائب الفا نائب فائل کو متعین کرو اس میں جو آ رہا ہے یعنی ان جملوں میں جو نیچے آ رہے ہیں و عید ملتم بن قطلت <كُتِلت> اور قطلت میں, میں بھی نائب فائل ہے. لیکن... ٹھیک ہے سلتھ اور قطلت ولا تلو فی سب اللہ امواتل یہاں یق تل و مشہول ہے اور ہو وا ضمیر جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ نائب فائل ہے بولا تس النا کان <يَعْمَلون> اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے یہاں واؤ ہے جو نائب فائل لا یوس ال یا नहीं पूछा ال نہیں پوچھا جا سکتا ہے یا نہیں پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کرتا ہے یا نہیں پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں جو وہ یعنی اللہ کرتا ہے ہم یوس اور وہ یعنی اس کے بندے وہ پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے جائیں گے یہاں یوس یہ مزار مشغول ہے ہوا ضمیر جس کے اندر پوشیدہ ہے وہ نائب نائبائل اور یس میں وا یہ نائب فائل ہے اف البلی خلیقط ویف روفیات وبا نصیبت ویفحت ان آیات میں خلی قط رات نصیبت اور مشغول سے ہے اور سب میں ہیا نمیز نائب فائل ہے ابن الفال جملۃ مشغول فیلوں کو بنائیے آنے والے جملوں میں مشغول کے لیے یعنی ایسے فائل کے لیے فیلوں کو استعمال کیجیے کہ جو مشغول ہو ام, الق المدیر اماسل میں ہے ما, امّا اس کو بھی شارٹ کر کے اماں کے بجائے اماں رہنے دیا گیا اماں کس چیز کے بارے میں تم سے مدیر نے سوال کیا ہم کہیں گے تم سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا کہیں گے اماں سل ت قتل مجرم ان کو مجرم نے قتل کیا ریوالور سے اسے ریوالور سے قتل کیا گیا کہیں گے کتل بالمصد سے لایس الحم احد انخر ان سے نہیں سوال کرتا ہے کوئی ان کے تاخیر سے آنے کی وجہ کے بارے میں اس کا مجہول بنائیں گے لایس اخرم ان سے سوال نہیں کیا جاتا ہے قطع مجرم بالمصد اس کا مجہول ہوگا کوتلو بالمصد انہیں مجرم نے قتل کیا ریوالور کے ساتھ وہ قتل کیے گئے اس کا مجہول ہوگا کوتیلو بالمصد مجرموں کی بجائے اور نمبر تین کا لاسبرا تمہیں کیوں پکڑ کے لے کے گیا مراقب آ, انسپیکٹر کے معنی میں نگراندیر مدیر کی طرف یا مراکب مانیٹر کو بھی کہتے ہیں تمہیں کیوں پکڑ کے لے کر گیا مجبول ہوگا تمہیں کیوں پکڑا گیا لما اخیر تم لیما اخیر تم ال المدیر تمہیں کیوں پکڑ کر لے جایا گیا پرنسپل کی طرف وارا بانا راجل و ہمیں آدمی نے لاٹھی کے ساتھ مارا مجھول ہوگا ہمیں لاٹھی کے ساتھ مارا گیا بال اصرب نہ بلاسا سر رنیل خبر مجھے خبر نے خوش کر دیا اگر کہنا ہو مجھے خوش کر دیا گیا تو کہیں گے سورتو سورتو تمری رقم 10. مش نمبر تخریج منترف من الدرس الافعال دلیل مجھول سبق سے نکالیے ان فیلوں کو جو مجبور کے لیے بنائے گئے ہیں لفظی منع ہے اس کا نکلنے کا مطالبہ تمرین رقم 11 بشک نمبر 11 یوجہ وجوہ المدرس و الاق الطولبن حادث و استاد متوجہ کرے گا یعنی رخ کرے گا ہر طلب علم کی طرف اس سوال کا یا اس کا معنی کریں گے استاد ہر طلب علم سے یہ سوال پوچھے فی ای آمن و فی میں اے یہ کون سا عامل سال و لفظی تھا منا تمہیں پیدا کیا گیا جنم دیا گیا کس سال میں تمہیں جنم دیا گیا یا بام محاورہ ترجمہ کون سے سال میں تم پیدا ہوئے فی الدیب طالب کا تو جواب دے گا طالب علم کہتے ہوئے و عام قزا لل میں پیدا ہوا فلان سال لل ہجری کے یا دیسوی کے فلاں سال باد شروع کرتے ہوئے بالعدد الادنا سب سے نیچے والے عدد سے یعنی مثال کے طور پہ انیس سو اس نے کہنا ہے تو خمسہ سے شروع کرے گا خمسہ و صبعین تس ام و الفن اس طرح سے تمرین رقم اثنا عشر مشق نمبر بارہ تحضف واللام من العالم نبما دداین تو خدف و حدف کر دیا جاتا ہے العلیق واللام اللام علی من العالمی اس اسم علم سے مخصوص نام سے المختری نیبا این دن کہ وہ اسم علم جو ان کے ساتھ یعنی علیف اللام کے ساتھ مل کر آ رہا ہو یعنی اس سے پہلے علیف اللام استعمال ہو رہا ہو کب ہدف کر دیا جاتا ہے علیف اللام این دن ندای کسی کو پکارنے کے وقت جب اس سے پہلے کوئی حرف ندا آ رہا ہو نحو الحسن کسی کا نام الحسن ہے تو ی الحسن نہیں بلکہ کیا کہیں گے یا حسن و نادل عالام العطیت آنے والے عالام یعنی اسماء علم کو یعنی مخصوص ناموں کو پکاریے آواز دیجیے یعنی ان سے پہلے حرف ندا لائیے الحسین و سے یا حسینو الزبیرو سے یا زبیرو الحارثو سے یا حارثو و سے یا براؤ تمرین رقم صلاف اشب بش نمبر تیرہ انبو نصب یعنی نسبت کرنا کسی کی کسی ملک کی طرف مثال کے طور پہ نسبت کرنا یا کسی بھی اسم کی طرف نسبت کرنا مثلاً پاکستان سے پاکستانی نحو سے نحوی کہ کے فلاں شخص نحوی ہے یعنی وہ علم نحو کا ماہر ہے نصب سے مراد کیا ہے الحاق یا ان مشدد شد والی یا کو ملانا فی آخر اسم اسم کے اخیر میں یعنی اسم کے آخر میں شد والی یا کا الحاق کرنا یا کو شامل کرنا لط عداللہ علیٰ نسبت ہی یا منع کریں گے یا کا اضافہ کرنا اسم کے آخر میں شد والی یا کا اضافہ کرنا لطل علیٰ نسبت ہی تاکہ وہ دلالت کرے اس کی نسبت پر اس کے منصوب ہونے پر نحو مثلا جیسا کہ الہندو سے ہندی یون العراق سے عراقی یون انصب الاسما العطیتی نسبت کرو آنے والے اسموں کی طرف اودانوس سودانی یون الکویت الیابانو یون یا اس سے پہلے اگر الفلام استعمال کرنا ہو تو ہم کہیں گے سے دینی یا دینی دینی آدمی رجالدینی یا الرجالدینی یو النحو سے نحویون اور الفلام کے ساتھ النحوی یو سے مثال کے طور پہ کہنا ہو تاریخی واقعہ تو ہم کہیں گے الحادث الطاریخی یو یا الحادثۃ التاری یتو تاریخی جلسہ کہیں گے الحفلۃ الطاری یتو النبی نبوی اور الاخو سے اخویین الفلام کے ساتھ النبوی یعنی ایسی مسجد جس کی نبی کی طرف نسبت کیا کہیں گے المسجد النبوی یو یعنی بھائی کے ساتھ نسبت رکھنے والا یا کہیں گے مثال کے طور پہ برادرانہ برادرانہ تعلقات اس کے لیے استعمال کرتے ہیں علاقات یا اللاقات القویت تمرین رقم ارب عاشر مشق نمبر چودہ استخرج من الدرس منترسی للنسب استخرج نکلنے کا مطالبہ کیجئے یا معنی کریں گے نکالیے سبق سے للنسب نسب کی مثالیں جو سبق پیچھے گزر چکا ہے اس میں وہ مثالیں تلاش کیجئے جس میں یا نسبت استعمال ہوئی ہے دیکھتے ہیں ہم سبق کو وہ الفاظ جن میں یا نسبت استعمال ہوئی ہے ان میں سے پاکستانی ہے انتن پاکستانی یون پاکستانی اسی طرح جندن سے جن سے سے یا دی عالم کے ساتھ الجن اسی طرح ان فی فلم نبوی انبوی ان یہاں نصب کی مثال ہے جس کو کہیں گے اسم منصوب السم المنصوب لیا نسبتی ایسا اسم جو منصوب ہو یا نسبت کی طرف اسی طرح نیچے سے نبوین ایمکن کا انتظر حدیث نبوین نبوین بھی اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے تمرین رقم خمستاشر مشق نمبر پندرہ اخر و جم اخرا یہ اخراء کی جمع ہے واہیہ ممنوع تمن صرفی ممنوع تمن صرفی کہتے ہیں غیر منصرف کو اور وہ یعنی اخر کا اسم غیر منصرف ہے اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں آ سکتی اور جہاں زیر آنی چاہیے وہاں زیر بھی نہیں آ سکتی اس کی جگہ پہ اس کی بجائے زبر استعمال ہوگی قال قولت اعلیٰ سمن کان کم مری غم و اعلیٰ صف تمن ایامن عقرن کی بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے من ایا من اقرا اقرین اس لیے نہیں آیا کہ یہ غیر منصرف ہے اور اقرا ایک حرکت کے ساتھ کیوں ہے جس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ غیر منصرف ہے تمرین اور 16 سطح تعشت مشن بسولہ تمل مایلی جو نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے یس او تستی او وہ طاقت رکھتا ہے تستفی تو استفی میں نمبر ایک میسطی و ایكتوبر درسال صبورتی خطن واضح کون اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ بورڈ پر سبق کو لکھے واضح خط کے ساتھ یا بامحاورہ ترجمہ اردو زبان کے اسلوب میں یوں کریں گے بورڈ پر کون واضح خط کے ساتھ سبق لکھ سکتا ہے یا تستوطیع و انتصو كا شاہینتاً یا زبیرو لفظیمانہ تو طاقت رکھتا ہے کہ تو ڈرائیو کرے شاہینتاً ترق كی یا زبیر و اے زبیر اے زبیر کیا تو ٹرک چلا سکتا ہے حاضر رسالہ تو بےخطل ردی یہ خط یہ لیٹر ناقص خط کے ساتھ ہے بےخطل ردی یعنی جو غیر واد خط ہوتا ہے لاس توقی ان اقرا میں طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ اس کو پڑھوں جب ہم حاورہ ترشمہ کریں گے میں اسے نہیں پڑھ سکتا میں اسے پڑھ نہیں سکتا ہوں یا میں اسے نہیں پڑھ سکتا عطستوطیع ان تقرا انت یا برا اے بڑا کیا تم اسے پڑھ سکتے ہو نمبر چار ترسی <تصفح> حاظلم یوما یا لیلا لفسی ترجمہ کیا تو طاقت رکھتی ہے کہ تو یہ کپڑے دھوئے آج یا لیلا اے لیلا محاورہ ترجمہ اے لیلا کیا تو آج یہ کپڑے دھو سکتی ہے تعمل ما مایلی تمرین رقم سب آتا شر مشق نمبر ما تالی غور کیجئے اس پہ جو نیچے آ رہا ہے صلیٰ یو سلی صلا مدارے ہے اور صلی اس سے فیل عمر ہے نمبر ایک اسلّی ظہر یا حسین و حسین کیا آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے نمبر دو صلیۃ فلمستر و فل النبوی شریف و احب السلی یا فل مسطل اللہ میں نے مسجد حرام میں نماز پڑھی یا منع کریں گے میں مسجد حرام میں نماز پڑھ چکا ہوں اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں ان وسلّ یا پھر الاقصا کہ میں مسجد الاقصاء میں نماز پڑھوں بے اللہ اللہ کی اجازت یا منع کریں گے اللہ کے حکم سے نمبر تین سلِ بنا یا شیخو و تو نماز پڑھ بنا ہمارے ساتھ کسی بھی فیل کے بعد بیز البی کی پریپوزیشن یعنی حرف جر آ جائے تو وہ فیل متعدی ہو جاتا ہے سلی تو نماز پر اور سل بنا تو نماز پڑھا باباوراوراوراوراوراورہ ترجمہ کریں گے سلی بنا یا شیخو اے شہ آپ ہمیں نماز پڑھائیے نمبر چار لا وسل الفراحِ داف البئی فرائض نہ پڑھو گھر میں یعنی فرد نمازیں گھر میں نہ پڑھو نمبر پانچ لمہ اسلِر یہ شد میم کے اوپر ہے لمعہ اسل الاسرا نام کے اوپر غلطی سے لکھ دی گئی ہے لمع وسل میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اثر کی میں نے ابھی تک اثر نہیں پڑھی اصل میں اصلی تھا لمحہ کی وجہ سے آخر سے حرف علت گر گیا ہے تیمرین رقم سماعیت عشر نشن نمبر اٹھارہ حادی اسماء اسماء الشہورعربیتی یہ عربی مہینوں کے نام ہیں المحرم سفرم ربی الاول ربی الاخر جماد الاء جماد الآخرۃۃ رجب شعبان الشعبان رمبان ذو الحجَتی تمرین رقم سسعت عشر تمل مایلی غور کیجیے جو کچھ نیچے آ رہا ہے اما و اما اما استعمال کرتے ہیں یا کے معنیٰ میں کہ یا تو یوں ہے اور یا پھر یوں واحد السم الف الغاط اللہ ربیٰ سے اما مدکر و امام ونسم اسم عربی زبان میں یا تو مدکر ہوتا ہے اور یا معن اطنان اماں تذورونی و امام عذورو کا یا تو تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤ اور یا میں تمہاری ملاقات کرنے کے لیے آؤں زارا یزور وزٹ کرنا کسی سے ملاقات کے لئے جانا ہوں صلاطہ ابراہیم و امام مریض ال مسافرن ابراہیم یا تو بیمار ہے اور یا مسافر ہے یعنی یا پھر ملک سے یا اپنے گھر سے باہر ہے ادخل اماں اما کو داخل کیجیے فی صلاف جمال من ان تین جملوں میں فی ان شاء کا اپنی بنائی ہوئی عبارت میں ان یعنی اپنی طرف سے جملے بنائیے مثلا آپ کہہ سکتے ہیں الاسم و فلغل اور ابیس معرفت و نقی رسل اسی طرح اما تذهب علا اسلام بعد و اما اذهب اسی طرح خالد اماں مریدن و امام مسافر سمرین رقم اشرون بش نمبر بیس الحرب معنفتن الحربو کا لفظ معنس ہے معنس اسماعی تقول تم کہتے ہو الحرب الا الاولى الحرب الا نہیں کہیں گے الحرب الا الاول بلکہ الحرب کے ساتھ معنس الفاظ استعمال کریں گے الحرب العالمیت الاولى پہلی عالمی جنگ اثانیت الحرب الحلیت الحرب الاحلیت استعمال کیا جاتا ہے خانہ جنگی کے معنی میں الحرب الہلیت داخلی یعنی خانہ جنگی کسی ملک کے اپنے اندر ہی ہو اس کی کسی خارجی دشمن کے ساتھ نہ ہو سمرین رقم واحد وشرون مش نمبر اکیس بھارتی مبارک الفعالی آنے والے کھیلوں کا مزارع قبض منع لدغ نصب یا لدغ بھی ہو سکتا ہے نصب صلاب سر لائیے خوش کرنا تمرین رقم اطنانی و اشرون مش نمبر بائیس جمع جم السما آنے والے کی جمع لائیے ہر بنوبن وسن دینن ادیانن احدیتن دین الدیان بل کو سراخ کو کہتے ہیں کسی چوہے کی بل وغیرہ گناہ شاہن شاہنعتن یا شواخن بھی استعمال ہوتی ہے اس کی جمع ملبسن ملابسو قائدن کواعد و جاسوسن جواسیس ملابس قواعد جواسیس تینوں جمعوں کا تعلق غیر منفرد سے ہے کیونکہ تینوں میں جمع کے الف کے بعد دو یا دو سے زائد حروف ہیں لسن لسوسن چور کو کہتے ہیں حدیف احادیث احادیف میں الف کے بعد تین حروف ہیں یہ جمع بھی غیر منصرف ہوگی تمرین رقم خلاصت ہوا شرونا مشق نمبر تیئیس ادقل کل قلی داخل کیجئے ہر لفظ کو مما مم یاتی اس میں سے جو آ رہا ہے فی مفید مفیدہ میں صلاح اس نے نماز پڑھی سارا کا اس نے چوری کی منع اس نے روکا سرہ اسے خوش کر دیا گیا یا منع کریں گے وہ خوش ہوا الحرب جنگ اکتر ابن قضا و جنگ مکثر ابن و و قدا سنتاً اتنے سال کا بیٹا کردہ و کردا اتنے اتنے اتنے اتنے سال کا بیٹا سے مراد یعنی اتنی عمر کا مثال کے طور پہ والدی ابن وم خمس سن و خم سین میرے والد پچپن سال کے ہیں پچپن سال کے بیٹے ہیں درجمہ کریں گے پچپن سال کی عمر کے ہیں صلی صلی خالدن الفل مسجد سر قا سر کا سارقن ساعتی کسی چور نے میری گھڑی چرا لی خالدن خالد من منذحابی بلا اسلام آباد اخی لما سمع اقبر نجاحی الحرب الحرب العالمیت الاولى بدات فی صنعتی کدا کھلا سال میں شروع ہوئی معظم اکثریت معظم ملابسی فی فل فلب میرے اکثر کپڑے گھر میں ہیں فی صلا میں لفظ میں مجرور بال ادافتی سلاخ اگر استعمال ہو تو میں کا لفظ مجرور ہوگا بال ادافتی اضافت کی وجہ سے یعنی صلاح میں تعلق وہی ہوگا جو مرکب اضافی میں ہوتا ہے اما سلاخ جہاں تک صلاخوں کا تعلق ہے طرب و بے حسب تو اسے تو اس پہ اعراب ڈالا جاتا ہے زمانہ کریں گے تو اسے مورب بنایا جاتا ہے اس کی حالت کو تبدیل کیا جاتا ہے بے حسب العامل عامل کے مطابق جس طرح کا پیچھے عامل ہوگا عمل کرنے والا کوئی بھی لفظ اس کے مطابق ثلاثو کا لفظ تبدیل ہوتا رہے گا نحو جیسا کہ ہندی طلاث و میتریال میرے پاس تین ریال ہیں ہُنا یہاں پہ صلاث و مرف ہے لیہ انّہ و مبتدا ان اِس لیے کہ وہ مبتدا ہے ارید و سلاثہ میں میں تین سو ریال چاہتا ہوں یا مجھے تین سو ریال چاہیے ہنا صلاثہ منصوباً یہاں اس عبارت میں صلاثہ منصوب ہے لیہ انہ و اس لیے کہ وہ مقبول بے ہی ہے عام جو مفول ہوتا ہے اس کو مقبول بہی کہہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ مطلق فی کی قسمیں ہیں جی اشتعی تہادی حصہ سلاط معیا میں نے یہ گھڑی خریدی ہے تین سو ریال سے یا تین سوریال کی ہناں صلاحی مجرورن بلباعی یہاں اس عبارت میں صلاحی مجرور ہے حالت جر ہے بلباعی باں کی وجہ سے بے صرفی کی وجہ سے جو کہ ہر جر ہے اور مسلو صلاط معطن اخوات اور صلاط میں کی طرح اخوات اس کی بہنیں یا جا اس جیسے حروف اس کے ساتھی حروف ارباطن بھی ہے وخمس مئتن اسی طرح ست مئتن سب مئتن الى مئتن نو سو تک اقرا خیمہ صحیح فيما يلي جہ ذیل میں آداد کو ہنسوں کو پڑھیے کراطن صحیح صحیح طریقے سے پڑھنا یعنی صحیح طریقے سے پڑھیے فی حادل کتاب حتن خراۃ ارباطن اس کتاب میں پانچ سو صفحات ہیں میں نے ان میں سے چار سو صفحات پڑھ لیے ہیں چار سو صفح پڑھ لیے ہیں تمام کی قیمت نو سو ڈالر ہے اس طرح ہند میں نے یہ کنگن خریدا ہے سات سو پاؤنڈ سے طالب طالبن اس کالج میں چھ سو طالب علم پڑھتے ہیں یہ تومدینہ عام عامہ اور باطی ہوں ہجرتی مدینہ منورہ کی طرف آیا یا میں مدینہ منورہ آیا ایک ہزار چار سو یعنی چودہ سو ہجری میں تمرین رقم خم ستوں عشرونہ مشق نمبر پچیس الیہود اسم الجنس جمع اس میں جنس ہے جمعین جمع سے اس کا تعلق ہے و اسم الجنس الجم جمع سے تعلق رکھنے والا اس میں جنس بین ودی یو او ہی اور جمع سے تعلق رکھنے والا اس میں جنس وہ ہوتا ہے جس کے درمیان اور اس کے واحد کے درمیان فرق کیا جاتا ہے یا کے ساتھ یا تا کے ساتھ امسیرت الفراد بلیا این یا کے ساتھ یعنی یا لگا کے اس کے آخر میں اس کے آخر میں یا لگا کے مفرت یعنی واحد سنگولر بنانے کی مثال دیں یودود اس کا واحد یہودی اور اس کا واحد عربی جن, رومن رومیژ ترکن ترکیم انکلیزن وہ اور تال لگا کے مفرد یعنی واحد سنگولر بنانے کی مثالیں سما کن سماکن یہ اسم میں جنس ہے جمع سے تعلق رکھنے والا یعنی سما سے مراد ایک مچھلی نہیں بلکہ مچھلی سے تعلق رکھنے مچھلی کی جنس سے تعلق رکھنے والی ہر مخلوق مراد ہے سماکن مچھلیاں جس کا واحد ہے سما کا میں گول تال لگائی واحد بن گیا شجاطن طاہن انگور موزن کیلے موزہ ایک کیلے کے لیے اسمال کریں گے ایک کیلابن دانے دانے سے تعلق رکھنے والی ہر جنس مراد ہوگی ایک دانہ